او رجنہیں نہیں ہدایت پائی اللہ انہیں اور ہدایت بڑھائے گا اور باک رہنے والی ان کباتوں کا, کا تیرے رب کی یہاں سب سے بہتر ثواب اور سب سے بھلا انجام